الرسول وخاتم الانبياء محمد المصطفى صدقه وصفا والوفا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وطر الشمس إذا طلعت تذاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم داعات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهدد وَمَن يَدْعُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَن يَجِدَ له, لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا صدق الله مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا محمد نل فلو الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سلا تو سلام یا سیدی یا حبیب اللہ شریکہ تانے نے کے گا یا سی آبی شری کتھا مارنے ڈرو نظر اوچی جی باز سلا تو سلام والا یا سیا رحمت والا لکھا کا یا سیدی یا محمد رسول اللہ محبوب غم اسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا محبوب غم اسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا جو ہمارے غم میں گھل گئے جو ہمارے غم میں گھل گئے ہم نے انہیں دل سے ہی بھلا دیا دوبارہ پھر تواد فرمارا محبوبی گم او کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا محبوب غم اثار کی محنتوں کا محبوب غم حصار کی محنتوں کا اد راتوں اٹھ کے تیرے میرے واسطے رون والا سونا نبی امت غم دے رون والا نبی حدیث دیاں کتاباں دے اندر آ دے وکانہ مو تماسل الاحزان مدینہ دا تاجدار مسلسل غمقین رہ دے ساں اپنی ذات دا غم نہیں سی اپنی امت دا غم سی کہ کوئی ایمان تو خالی دنیا تو نہ ٹور جاوے محبوب غم غصار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا جو ہمارے غم میں بھول گئے ہم نے انہیں دل سے ہی بھلا دیا تیرے حسن خلق کی اے رمک بھی ہماری زندگی میں نیاس کی تیرے اس نے خلق کی رمک بھی ہماری زندگی میں نیاس کی ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے دربان کو سجا دیا تری جالیوں کی مدحتوں میں ہم مگن رہے تیرے تیری جالیوں کی مدحتوں میں ہم مگن رہے پر ترے دشمنوں نے تیرے جمن میں خزاں کا جال بچھا جیا حمد و سناد روزی خاتم الانبیاء علیہ تحییت و سناد قادری مطلق جللہ جلالہ ومن وعلہ ازمہ برحانہ دی پاک بارگاہ دندر دعو فریادا التجاہ حق تعالی جللہ مجھن کریم سونا ناچیج جلل دماغ زبانہ دیگا ذہن دی دی دی ہر طرح صدقہ خدا و سراس صدقہ پاک دینا لگن دا صدقہ مولا تعلیٰ حق بولنے جنہ دوستریف کا اہتمام کیا خلوص اور پیاروں اور محبت دن داستے اور خدا رسول دے خیر واسطے اور دین دے شاعت تو ہٹ کے دی نیت نہیں سی اللہ اور ساتھیوں کی صرف نصیب فرما دوستو میرے پرچی بالکل ابتدا کے اندر ہی آ گئی حکم آ گیا ہے کہ صرف اور صرف ادھا گھنٹہ بیان کرنا ہے اس تو زیادہ بیان نہیں کرنا مگر میں اتنی گل ضرور کروں گا ادا گھنٹہ ہی بیان گا ہو تھوڑا اضافی وقت ہو جائے مگر میری گل یاد ایک گل یاد رکھ لوگ ذہن رکھ لو اگر جناب سمجھ سکتے ہو تو یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر میں یہ بہت کپنا نہیں چاہتا اور بہت اپنا دماغ خرچ کرنا نہیں چاہتا یاد رکھ لو یہ ہے کہ جس وقت بالکل مرض ابتدائی ہوئے نا اس وقت ایک گولی بھی فائدہ دے جاندی ہے، ایک پڑی بھی فائدہ دے جاندی ہے ایک شربت کی شیشی بھی جاتی ہے مگر یاد رکھو جس وقت جس وقت مرض لمبا ہو جائے نا میری گل یاد رکھ لو جس وقت مرض لمبا ہو جائے بس انہی گل میں کاش جو کچھ دیکھا ہے میں نے اور ان کو بھی دکھلا دے جو اصا جگ کے بیٹھے میں اپنی گفتگو دی بندہ جہاں قوم کے درد نمجھتا قوم کے اجڑ پن اور بربادی اور ضلع اور تباہی نظر او بندہ رو کے آس دیا کاش جو کچھ دیکھا ہے میں نے اوروں کو بھی دکھ لا دے کا جو کچھ دیکھا ہے میں نے اوروں د... اور کو بھی دکھلا دے اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوکر کو پھر وساتے سہرہ دے نہ تانو اپنی تب... تب... تباہی دا پتہ ہے نہ تانو اپنی بربادی دا پتہ ہے نہ ہی احساس ہے میں تانو انہی تب... کر ضرور کرنا گا سونے جا در اخلا ہو جیدو مرض ابتدائی مراحل دیتروں میں اگر کوئی گل کھوج جاوے میں تیزی نال بول رہا ہوں وقت میرے کول تھوڑا ہے میں گلہ بہتیاں کرنی ہیں میں اینی گل ضرور کراں گا ہاتھ بن کے اگر کوئی گل سمجھ اتنا آ سکے گل ریکارڈنگ ہو رہی ہے محفوظ ہو رہی ہے تو سا... محفوظ ہوئی ریکارڈنگ لے کے سنیا جے میں کی کہہ گیا کہ تھانو کی اخداریا یاد رکھ لو جدوں مرض ابتدائی مراحل دے اندر ہوے نا اس وقت اس وقت یاد رکھ لو ایک گولی فائدہ دے جاندی ایک گل فائدہ دے جاندی ہے اس وقت یاد رکھ ایک پوری فائدہ بڑے بڑے لمبے بہت لمبے لمبے کورس کرا پس بس کتاب کا میرا مقصد کی میں ممبر گیا میرے بیٹھنگا اے جیڑی کو تکو میں کرنی ہے میں کی چاہنا ہوا تو آج کو رفیہ کٹھے کرنے نے اور اس بعد پھر میں داد لینی ہے تو واہ واہ کرانی ہے نا میرے دماغیں چاہیے ایسا خیال نہیں ہے یادرہ خلو میرا خطاب تو بیان تو مقصد ہے کہ آج جیڑی ساڑھے دماغ دے اندر سوچ فکر ختم ہو گئی ہے نا دیکھ اصا کیسا تکی بن گیا میری گرسوں تو ہو جو نا اصا کیسا تک بس اس بارے میں جناب برا نے کوئی تھوڑا جی عدس نہ ہے تو تو آٹے سامنے رونا رونا ہے تو تو آٹے سامنے ماتم کرنا ہے کہ سونے ہو کچھ سمجھ جاؤ تو کچھ اقل نو ہاتھ مارو حسان ہارے شہدہ میں یاری پٹھا سمجھی بیٹھے ہیں غلط سمجھی بیٹھے ہیں دنیا والے جہن دی کلر سیدیاں نہیں رہ گئیں ہوں جد جی شیرجن سر لگے آخری بڑا سواد آیا ہے مولوی نے شیر پڑیا ہے بڑا سواد آ گیا ہے. بڑی سر لائی بڑا سواد آ گیا شیران سوادہ تعلق نہیں ہے یاد رکھ لو سر سواد دا تعلق نہیں ہے کسی واقعات سواد سوادہ تعلق نہیں ہے سواد کہا ہے سواد سمجھا کرو سونے ہو. سواد کہا چس کہ شاید آنا ختاب ہوا تقریر ہوئی ہے آز ہوئے بیان ہوا ہے سانی تو توبہ کر گیا چس آ گئی ہے چس کا میار پٹھا سمجھ لیا سیل پتا ہی نہیں رہ گیا ادھر ویکو یہ مولوی چس آ گئی شہر آخر ہے اسلام کہڑی شہر آخر ہے اسلام کہ لذت آخر ہے بیان ہوئے تقریر ہوئی ہے سن جدو انہ نے خطاب سنیا انہوں نے تحبہ کر لیے انہوں نے اس نہیں آئے پاس نہیں آئے بلکہ اسلام بلند کر کے نغمہ بلند کرنا سو چس کہی شہدا نام ہے شرابی شراب تو شرابا کر دے چس آ گئی ہے زانی زنا تو تباہ کر جاوے چس آ ہے وہ جڑا سویرے نکل دے اور مسلمانہ دے عزتا ٹکر مسلمانہ مسلماناں دی عزتا نو تا خار کرن واسطے خطاب سنیا حیا محمدی دی داستان سنیا اودی اکھ دے اندر حیا آ گیا چس آ گئی ہے وہ جھلیا جڑا فراڈ کردا سی وہ جڑا دھوکے کردا سی وہ جڑا مسلماناں دے نال دو لمریاں خردا سی او مراد ہوے تے دو لمریاں کرنالہ دو لمریاں خردا رہ جاوے ادھر ویکھ زانی زنا کردا رہ جاوے پتک پتکیاں کرتا رہ جاوے شراب پینے والا شراب پیند رشوت کا مقصد پورا ہوئے گا. مدینے کا تاجدار کدوں راضی ہوئے گا چیڑا دوبا کر جائے شرابی شراب تو دعبہ کر جائے پی حیرت تو کر جائے پی تو خر جائے, وہ دو خر جائے وہ دو کر جائے وہ دو کرن تو خر جائے قسم خدا دی کر کیا نا پھر چسا گئی ہے رب ہو گا بنا لیا سمجھے ہی نہیں رہ گئی ہوں سارے نال خیر کر دینا مرض کی لگی ہے, تو انو کی سنانا ہے کیلی سنانا اور کنی دیر تک لہذا سانے کرو سواد نہیں بند ہوٹل ہویا سوا تری مرضی کا رفیہ ساری مرضی کا چل رہا ہے سوا تری مرضی کا روپیہ کہ کہ پلے بچی بھی ہے کہ کوئی چک نو پر سونے جس وقت بندہ حکیم دول جانج نہیں ہوں ایک جنابے والا شیشے پہ شیشے پہ بھی شیشے پہ ہوں ایک شیشے چکو چیٹ ہے یہ نہیں دیکھا جانا یہ ویکیا جانا علاج کہڑی ہوئے گا مرد کہ ختم ہوئے گا اپنی مرضیا نہیں چلن گیا مرضی سونے فکیر دیا جتیا سیدیاں کیتیاں سنو پتا مرض کیڑا دوائی کیڑی دینی ہے سمجھ آئی نی کوئی نہ آئی نا ادھر ویکو میں اپنے موضوع جا سو ادا گھنٹہ پریشانی نہ بن جائے اور سواد چھا لے پھر دے رکاوٹ نہ پہ جائے اپ منٹ ہوٹا میں مگر یہ ہے میں اپنے مختصر وقت کے اندر اپنے موضوع جی ترتیب دیتی ہے بس اسی طرح جلدی جلدی بہن کرنا ہے میں اپنے موضوع جی دیتی بیٹھا میں دو طرح بیاں گا دو حصے گے سب پہلا مثال دے کے دساگا کہ آسان جہاں محفل منا ملاد کرنے جلسہ کرنے اکٹھے ہونے اہل اسلام دی نگاہ اندر مقصد کی ہے کرتوت کرو پٹے تک کرتوت کرو جب اصا دوں گا میں جی سرانگنال بیان کریں گا اللہ نزیز خسم خدا دی کر کے انا کسی تجورت نہیں ہونی پھر کوئی مدان شاہ کے گل کرے تو نبید ملاد اتراز کرے یہ دروے غیر کھچا مارنیاں دوسا چھڑ دیو بدتمیدیاں کرنیاں دوسا چھڑ دیو خلاف شراہ کام کرنا دوسا چھڑ دیو پھر مدان لاؤ اللہ جے فضل و خرم دینا زندہ پور نہ چھڑیے پھر داکھ آجئے میں سب اللہ امپالوں اے دسانگا کے جڑا ملاد منایا جاننا ہے انہا مقصد کیے اور اس تو پھر چھتی چھتی نال اللہ تعالیٰ دے قرآن دے بچو ایک گال بیان کرانگا او کے لئے گال بیان کرانگا توجہ انتے باہر سے بھی ایک دو نفس سن لو کہ دنیا دے اندر ایس کہنا دے اندر تھرتی دے اندر جدوں دے حضرت آدم علیہ السلام بنے نے ہونے تک بڑے بڑے سونے آئے بڑے بڑے حسین و جمید آ دے چہرے والے آئے کہ جنہوں لوگ ویخ, ویخ کے اپنی پوکھ اتار بہتے آئے سرمیری اکھا والے جنہ دی اکھاں ول کی اکھا نہیں سن پھردیاں جنہ دے قد قاڈ ول ویکھ کے لوک حیران او پریشان او غصپتن دا ہو جاندے سن او جنہ دی جوانیان اتیاں مضبوط اور جسم اتنے قوی کہ میدان چاندے سن تے قدم رکھ دے سن تے لوکاں دے دل دل تے پگھل جاندے ہوندے سن دنیا دے دن اندر بڑے بڑے جوان آئے بڑے بڑے سونے چہرے آلے آئے کلیاں نے رخسارا آلے آئے گلاب دے پھول دے لبا آئے بڑی سونی اکا لے آئے پیارے محبت محبوب محب بھی ٹور گئے انہوں کا نام ہی مٹ گیا نا نام ہی مٹ گیا نہ لینے رہے نہ جنہوں کا نا نام لیا جانا سی اور کمرہ ٹر گئے یہ بھی قبر نو ٹر گئے, گئے، جبان آئے توڑ گئے اونا دا نام باقی نہیں ریا پر ست جوان اینجدے ہیں جننا دا ذکر میرے مولا نے قرآن دے اندر کیتا ہے اونا دا ذکر تاں ٹوڑا گا تاں کہ مسلمان نو جوان نو اور ملت مسلمان ملت اسلام دے نو جوان نو پتا لگ جائے عزت دا عزمت دا میعیار شورت دا میعیار ایک کافر دیتا ہے ایک انگریز دیتا ہے اس بھائی مام شیطان دیتا ہے اے دروے خون دے نال نہ نا استالب دیاں نہ حجبت الالب دیاں بادشاہ رول جان دین دولت والے رول جان دین او محمد مصطفی دے دربار تے اسلام نے ایک عزت دا نسخہ دسیا ہے کہ جڑا اپنا لیندے ہے رب العالمین اون دے ذکر نو تک واسطے باقی رکھ چھوڑدا ہے سونے بھی منٹ میرے ہو گئے تقریباً تھوڑا جہ وقت رہ گیا توجہ ہے تو درد بولو سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے ہائے کی دسنا شانا جس نو علامہ اقبال نے رگلال بیان ہے نے ٹل نہ سکتے تھے تھے جنگ میں اگر جاتے تھے آو اپنی, پہچان، ڈرامے، اندر، اپنی زندگی نو بسر کر کے چیٹی چادر نال دیا نسرت جبانی مسلمان آ اگر جبانی چاہ بازار بارگاہ دے اندر ٹکا اکا بچوں تھرو کڈ جبانی سواد دیکھ گلیاں عورتوں دی, دی خاطر وانگو رولا نال رولر آتا محمد مستفا دی دیوانہ وار قربان ہوتا ہے تھے پوشیروں کے بھی میدان سے اتر جاتے تھے جنگ میں اگر رڑ جاتے تھے پوشیروں کے بھی میدان سے گھر جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے دیگ کیا چیز ہے سے بھی گڑ جاتے تھے نقش توحید کو ہر دل پہ بٹھایا ہم نے یہ نہیں کہ اپنی اولاد نوں تچ موبیل کھیڑ دیں دوال سکھایا نا نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیرِ خنجر بھی یہی پیغام سنا ہم نے اور نبی دی دا قتل والے نہیں دی آسا ونبی دی خاتر غادی ملک ممتاد حسین قادری کا ہر پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی چڑھ پیغام سنایا ہم نے تو ہی کہہ دے کہ کس نے جن نے ہر وقت ننگیاں فلموں بچ مصروف رہنا جیڑا اپنے آپ کر چکیا ہوئے لگے اکھ باندھو ہوئے باندھو سامنے باندھو فلم چلتی ہوئے سلطان سلہ دی تلوار دا وارس ہے جہاں آدان دے کے کائنات ہلا کے رکھ لگے ہوتے ہیں اج سویروں دیئے آدان دی آواز کن چپوے تی جوان دی اکھ نہ کھلے کھل دیئے تی مبیت گانا کجری دی چل دیئے تی ان دی اکھ کھل جان دیئے ان کی پتا ہوئے کہ محمد ابن قاسم دی جوان دی پاکی دی عالم کی دی تو ہی کہہ دے کہ ترے خیبر اکھاڑا کس نے شہر جو قیدر کا تھا وہ سر کیا کس نے تھوڑا مخلوق کے خدا بندوں کے پیکر کس نے کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشتر کس نے کون سی قوم او مسلمان ساتھ او کونسل او تیرے میرے آباد اور محمد اب نے ہاں خلامہ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی تیرے لیے زحمت کشی کا پہ کار ہوئی کس کی حبت سے سلم سہ ہوئے رہتے تھے موں کے بل گر کر بل احد کہتے تھے سلاب سن میرے سن میرے سن جانا خون تیریا میری رگہ اندر ہے پر نٹ نے فلما نے اس خون نا کر دے حالات بدل گئے زمانہ بدلیا بہت بدلیا اقبال ورگر رو رو کے آخدے آج صبح بہا کے آخ تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے شب کی آہیں بھی گئی صبح ہو کے نالے بھی گئے وہ ہاسلے نہ رہے وہ ہاسلے نہ رہے کشتی ملک, ملک فتح کر دینے والا وہ حوصلے نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا شہر اجڑا ہے کہ تون کے محفل نہ رہا جن کے ہنگاموں سے تھے آباد پیرانے کبھی جن کے ہنگاموں سے تھے آباد کبھی شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بند ہو گئی ستوت تو ہی قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازیں ہند میں نظرے پر بند ہو گئی اڑتی پھرتی تھی ہزاروں بلبلے بل گلزار میں اڑتی پھرتی تھی ہزاروں بلبلے بل گلزار میں جس دنیا دے گلزار دے اندر او باق جڑا میرے محمد مصطفیٰ نے لگایا جس دے اندر ترخت کائناتوں سایہ دین والے ابو بکر و عمر و عثمان و ورگے جس باق دے اندر پسیرہ کرن والے شہباز و شاہین و عقاب حضرت یا یو مر گئے محمد ابن قاسم مر گئے ہائے ہائے اڑتی پھرتی تھی ہزاروں بلبلے گلزار میں وہ باپ حیران ہوا وہ باپ اجڑ گیا بل بلا رہ گئے نہ گئے اڑتی پھرتی تھی ہزاروں بل بل گلزار میں دل میں کیا آئی کے پابندی نشے من ہو گئی لے گئے تسلیس کے فرزند میرا سے خلیل لے گئے تسلیس کے فرزند میرا سے خلیل اور مسلمان کر زندگی پیدا کر اپنے اندر زمین پیدا کر اپنے اندر پیداری پیدا کر فلما دوٹ, دوٹ تیرہ سال فلموں کے اندر نہیں تیرہ سال ہاں وہ جنا قرآن ویچیا نہیں سی بلکہ قرآن کے بہادر بار کے اپنا جسم کٹا کے نوکے تے چڑھ کے قرآن دیا دلاوت فرماش ہو گیا ہو گیا ہے خطاب کر دیئے آئے آئے لے گئے تصلیس کے فرزند میرا سے خلی خشک بنیادے کلی ہو گیا من ان دیا برزا مسلمان کا لہو ہو گیا من ان دیا برزا مسلمان کا لہو مجترب ہے تو کے تیرا دل میدانا ہے سڑھا پیر بہو بولی ہے سنوان توجہ ہے دردہ وکمر بولو سبحان اللہ سڑھا پیر بہو فرماندہ ہے اللہ علم کو سگنا کرا جائیے وہ کم کے بچے وہ کتنے چوی چگائیا تم کدی اربوز نو پاوے توڑ جائیے ہوں کون خوب وہ کدے مٹھے نہ بہو ماوی سے منا گڑ پائیے عزت والا بجاؤ گیا جیسے یار جات کا تینو میرے ملیا بیٹھا یہ کافرا کی طرف آئے کافر سمجھتا ہے بال عزت مل رہی ہے دورت کے لئے سرمایا دال عزت ملتی نہیں ملتی نہیں ملتا اگر یقین نہ آپے فریدار لے چلنا تین بابے فرید رضی اللہ خود آپ دے دربار سے لے چلنا کہ کہا بابا فرید بابا گنجے شکر کر کرک رمدی نظر میں دیوانا بابا گنجے شکر کر کر رمدی نظر میں دیوانا تیرا بسدار میں آ تو جو نہیں فرمائی سجنا درویخ میں دربار سے بابا فرید رضی اللہ آپ سرکار دے دربار سے لایا چلنا وا آپ کے دربار سے میں اپنی اکھان جنابے والا بڑے بڑے دنیا دار پیسے والے دولت والے آئے کھڑے ہوں جنہ نے دس دس ہزار بوٹ بھی ہزار بوٹ پناہ پناہ ہزار دے جوڑے اپنے آپ پر میرے بابا فرید رضی اللہ دی جی شریف جنا ظاہری تھا اور تھے دس روپیے بھی مل نہیں بنتا دس روپیے بھی مول نہیں بنتا وہ جنابے والا شو کیس کے اندر پی ہوئی دے دنیا کلوتے دس ہزار بھی جتی ہے ہتھ بن کے کلوتا ہوا پھر پتا لگیا اے بے وقوف سمجھتا پیا جتیاں بنتی پر یہ گل کا پتا نہیں لگ سکو جس ہزار بوٹ ٹوٹ جائے اور روڑیاں دے, رول دے, دے پر فرید دی جتی کدے مہرے علی چمتا کدے خوجا فرید چمتا جو ہے نا سجنا دریا بولونا ادھر ویخنا سجنا پیسے دے بہت عزت نہیں دے دل کے اندر پیار نہیں آتا او میرے پاوا اگر دنیا دن درد عزت چاہنا ہے کہ تیرا میرا پیار لوگوں دل کے اندر آ جائے کدے جتیا آئے گا کدے پیسے دے گا بادشاہاں دے کول بیٹھا وی ہوندا اے پر انہاں نال پیار کرن والے اگر ہون گے تے کئی کالا کٹن والے وی ہون گے او یار اے درویش میں تنو ایک اسلام دا دتا ہوا نسخہ بیان کرنا ہو ہوں اونوں تو اپنالے اگر عزت نہ ملے لوکاں دے دل دے اندر پیار نہ آوے فقیر ذمہ دار ہوئے گا میں لانتا پاوے آجے اگر میں مر جاواتے میری خبر دوتے جتیاں پھیر آجے وہ سجنہ یہ درویخ اگر چانے لوگا دے دلہ دے اندر پیار آجاوے لوگا دے دلہ دے اندر محبتہ آجال وہ سجنہ جڑا دلے انہوں گندے خیالات تو انہوں برے خیالات تو لیاں بیٹھے ہوں میں دل دے اندر کسے دی حزت دا خیال آگیا ہے کسے دی عورت دا خیال آ گیا ہے دل دے قابو بھا فوراں بودھو کر رب دی بارگا دے اندر آجا آخ مولا نفس دے کتے نے چک پا لیا ہے وہ جنہوں کسے دا کتا چک پا لیتا ہے اگر تگڑا ہوئے اگر طاقتور ہوئے مالک نو آواز مارنی پہلیا پہ تیرا کتا میرو پہ گیا میرے بچا لے او لو آواز مار دے بندے بندے دی لت جڑی پھڑی جی ہوتی ہے وہ سجنا ادھر ویخ جدو نفس والا کتا دیل دے پاوے دیل دے پاوے دل دے چک پا برا خیال دل اندر پاوے وہ یار ادھر ویخ دل اندر برا خیال آئے اپنی خواہش پورا کرلیا بندار را کوئی عزت چکر اپنا سواد پورا کر لو اپنے جڑا بھڑا خیال آئے اپنی چس نو پورا کر لو ایسا انسان کدی عزت نہیں پا سکتا کتیا بدتا رو پر جا دل اندر بھڑا خیال آئے نٹ والے مولا آج نفس والا کتا چک پا لیا اے اے اے اے اے منو بچال فریاد کرنا تیرا ہے اپنے دل نو پاک کرنا تیرا کام رب لال تیرا میرا پیار دے دل دے اندر ایج پائے گا جی میرے علی دیا ہے بابے فرید آ ہے سات جان س جن آخر جان سونے میں تھوڑی دی گل رہ گئی ہے توجہ لال دل در تھان دش کافر انگریز تیرے میرے ماحول میرے دل دماغ نریت کرنا چاہتا ہے حقیقت کا پتا نہ لگ سکے آیاشیا ڈب جائے انہوں حقیقت کی سمجھ نہ رہ جائے پر خوران نبی درمان تینوں مینو حقیقت سمجھا کے سیدا رکھ فرمائی نے تو سا بھی بول پاؤ نہ او نوجوان نوجوان سن مولا دی اندر کر والا نے اپنا علاقہ چھڈیا ہے اپنا علاقہ کیوں چڈیا ہے کھانے پینے گرانے دے سن مال کا دکھ نہیں سی لوگ اپنا علاقہ چھوڑ جانے کاروبار چنگا نہیں کاروبار کرنے کاروبار بھی چنگا سی کھانے پیتے گرانے دے سن توجہ کھانے پیتے گرانے دے سن پر سونے آئے جدو سمانا برا معاشرہ برا ہوا ہے گندگی پھیل گئی ہے کفر پھیل گیا برائی پھیل گئی اگر معاشرے ساری اکھ دا حیا نہیں بچ سکے گا سا ایمان برباد ہو جائے گا سڈا دل پلیت ہو جائے گا سانو اپنا وطن چھڈنا قبول اپنا گھر چھڈنا قبول برف مکان چھڈنی قبول یارہ دال بہ کے گپا لانیا سب کچھ چڈ دینا قبول پر ساڈا دل پریت ہو جائے سانو گوارا نہیں سڈا دماغ پریت ہو جائے سانو گوارا نہیں اجدہ نوجوان تے ونپن یا ونپن یا کریمہ لاندھائے تاں کہ میرا چہرہ سونا ہو جائے عورتہ میرے تے عاشق ہون تے میرا چہرہ تکل ویارے چہرے آنو سمانے دے خسرے سجاندے دے و جڑے مرد ہوندے دے او چہرے آنو نہیں سجاندے او دلنو سجاندے دے او ننو پتا ہوندہ آئے رب چہرہ ویگ کے پیار نہیں کرتا دل وی کے کرنا ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دک سبحان اللہ سہانا یہ درمیش اکثر فکیرے کے گل کرنا ہوتا ہے اج تیرا میرا دماغ اور اور ہاؤلیاں ہو گئی نے نے نٹ نے ٹچ موبائل نے کچ موبائل نے تیری میرا سوچان کنیاں نیویاں کر دی دن اخبار سے خبر آئی آئے دن اخبار تے خبر آتی ہے جوان سوری سے چڑھ گیا آئے او جناب دیوانہ خودکشی کر بیٹھا ہے انہیں نے خودکشی کا دیوا اس پہ کیتی ہے نے گلے دے اندر کا دیوا اس پہ پایا ہے تھلے لکھے ہوندا اے فلانی لڑکی روچاندا سی اے فلانی لڑکی نال پیار کردا سی اوندا ویا اگے ہو گیا ہے اون دی شادی اگے ہو گئی ہے اینے سوچیا او میری زندگی بچ نہیں رہی پھر میں جی کے کی کرنا ہے میں زندہ رہ کے کی کرنا ہے؟ انہیں گلے دے در پانسی کا بندہ پایا ہے مر گیا ہے پھر آبا ہاتھ بن گیا کھا گو وہ جلیا ہے مسلمان عورتوں کی خاطر دین والے نہیں دے وہ لڑکیاں دی خاطر دے جناب والا گلے دے اندر پھندہ پان والے نہیں دنوں دے وہ جھلیاں دے اندر میں وہ مسلمان خادا ہے جڑا لڑکی دی خاطر جیوے لڑکی دی خاطر مرے نا نا جی مسلمان ہوں سن انہوں ماما لوگ سن پرمند سن پتلا مرنا بھی نبی واسطے ہونا چاہیے جینا بھی نبی واسطے ہونا چاہیے او مسلمان ہے حیرت کر غیرت کر میں گئے گیا حقیقت بھلا بیٹھے ہاں چہریا نو سوان سوار سوارنے ون پونی خریم پر دل داغ دیا دا اس دل ناف کر نہیں سوچنے گل لمبی ہو جائے گی اس سات نوجوان انہوں نے سوچا اکھ دیا نہ جاوے ٹور جائے یار جانے نے جانا گپا مارنے جنو آختے نے ذرا فرش ہو جانا کوئی ایس نہیں اخیر مرنا اخیر بلاوائے گا یہ جا ماس چڑیا ہے چا اندر گند یہ نکیڑے کھا جان گے جھلیا تیرے میرے لباس نو پاڑ کے اتاریا جائے گا دیمان پیار کرنوالے موتیں مٹی پانگے انہوں کوئی نال نہیں جائے گا آج پیار دے دعوے کرنوالے جدو موت دعلابہ لگ جائے گا انہوں سارے نفرت کر لگ پہنگے اوے درویش اج تیز تار تے مر جاویں بے جاں ہو جانے ادوں ناک تے مکھیاں پاوے گی مٹی آ پاوے گی او یار موتے مٹی ہوندی ہے اپنے رومان نال صاف کرنے والے یارا آ ساڈا رومال اے کیندے نال صاف کر موتے مٹی پقیق رنگ روگن شکنا بن گیا کر رنگ روگن کچھ بھی نہیں ہے حقیقت مولا کا کمال ہے مولا دی شان ہے انداز حسن انہیں چمکار ہے جدو لکان دیا بڑے بڑے ہسی نو زمین او چہرہ دا چہرہ ویکن واسطے کوئی تیار نہیں آدر میں خیر گل مقام وہ نوجوان نوجوان ایمان بچا کے خیرت بچا کے تورے نے خار دی اندر آ لائے لایا ہوں نقتا سمجھاوا گل مقام ویارہ جڑا دے آپ نو مچا دے ویتر میں خیارہ نو گمان دے معاشرے نو کن کر دے مولا نو را دی کر نماس دے اس دل نو پاک رکھ دے مولا کے جو پیار کر دے جنو خار چونہ نیا دیرہ لائے قرآن مولا دے جدار آیا میں دی, دی چڑھنے والے پاسوں لانے والے پاسوں جدو سرج چڑھتا ہے پھر بھی اندر تھوپ جاتی ہے جدو خرو پہ پھر بھی تھوپ اندر پر جنوں پاک اگریز نے معاشرے پریت کیا جوان وہ جڑا جوانی چڑھے جوانی دی چیٹی چادر پدم پدکاری ہوئے وہ یار گا کرب سونا پات پات جبانہ پیار کن کردا تینوں میں تا پہ سنا ذرا اپنے آپ سمالتی اپنی قدر پچھان جدو گار در جا سو گئے میرے رب لال پیار کتوں سانگے میرے مولا تالا نے آسمان نو فرمایا میرے بل دیکھو میرے بل دیکھو آسمان دورج نو فرمایا سورج کتوں جی چڑھنا اندر تھوپ جی وہ تو شمس و روپی دبل امیل نے فرمایا ہے کتوں چڑھنا ادو ذرا سچا پاسا مار لیا کر کردوں ڈبنا ہے ادو ذرا کھپا پاسا مار لیا کر پہ کرنا اے جواب ملنا اے سڈے پیارے دے سانگ کجی انہوں تھ لگ جائے کدی ان تکلیف نہ ہو جائے یہ دروے نکتا بیان کر لگا وا نکتا بیان کر لگا تو جو میرے بول دیکھو وہ سجنا یہ دروے سجنا یار سونیا سویا ان خاطر سجنا درخر بولو نا اللہ ادھر ویخنا توجہ نکتا بجان کر لگا گل بخار چڑنی وہ سجنا رب العالمین نے اپنی کائ دا نظام بدلیا ہے اپنی کائنات دا نظام بدلی آئے یا رب سونیاں کیوں بدلی آئی جواب ملنے ترجو ترجو جواب ملنے او ناسا دی خاطر کائنات دی پروانی کی تی او ناسا دی خاطر کائنات دی پروانی کردے آخر جان دی بارے ایک واقعہ سنا کے کل بخان لگیا ادھر دو بولو نا سبحال ادھر ویخنا سجنا تیرے میرے اندر وفا نہیں رہ گئی اگر وفا تے بلیاں تو شان پا جان دینے تو میں محروم دا رہ گیا تیرے میرے اندر وفا نہیں رہ گئی وفا دے حوالے لالے کے گل سنا کے گل مکان لگیا وہاں سیرت حلبی آدھ اندر امام برحان و دین حلبی رحمت اللہ تعالی آپ اگواں کیا بیان فرماؤں دینے آپ نے فرمایا حاجی حاجی لوگ مدینہ دے باودشا حاکم دے کال گئے آدھنے و مدینہ دے باودشا وہاں ا نبی نوید دے روضے تے کبوتر بیٹھے ہوندے اے جدوں اڑدے نے محوے پرواز ہوندے نے انہاں دیاں بٹھا ہاجیاں دے کپڑیاں تے ٹکدیاں نے ہاجیاں دے, دے, ہا دے کپڑے خراب ہو جاندے نے لہاں دے انہاں نو اے تھوڑا دتا جاوے ختم کر دیتا جا اے حاکم مدینہ نے آکھے اےج کرنے اے آ انہاں نو ہور کسے تھان تے چھوڑانے ہو ہور کسے تھان تے منتقل کر دویں ہو خیر غور و فکر کیتی تے اے فیصلہ کیتا ہے اے پرندیاں دا کوئی دیش انہوں نے فیصلہ کیتا ہے اس سیکریاں دے حساب دے نالے انہوں نے پھڑ پھڑ کے کیونے لے کے جاوانگے پرندیاں دا کوئی دیش نہیں ہوں دا उस करने का दा दाना पानी बंद दे। कर दे दे देने वह दाना पानी लाइ करके नबी दे रौदे से बैठे रहते छा गा नहीं करना دانا پانی بد کر دے اپنے آپ نبی در چھوڑ جان گے اپنے آپ نبی کا در چھوڑ جان گے اخیر جنوب فیصلے تے عمل ہوا ہے او مسلمان بے وفا وا اپنے نبی نال بے وفائیاں کر کے انگریز نال وفادارییاں کرن والیا اپنے نبی نوں ربا کے انگریزاں نوں راضی کرن والیا اے دانا پانی پل ہویا اے دل دے ہتھ کے گل سنیاں جے وہ جدوں دانا پانی بند ہویا اے لوگ نے اپنی اکھانے روزانہ سینکڑے حساب نال پھڑک پھڑک کے زمین تے ڈگ دے رہے, مر دے رہے पर किसे एक कबूतर भी मेरे नबी का रौदा छबारा नहीं गीता हर एक कबूतर अपनी जबान हाल नाल आखदा ओ वो दाना पानी बंद करके रौदा छुड़ाना चाहते हो याद रखला। ایسا جانور ضرور پر بے وفا نہیں آئے مرنا قبول ہے پر نبی در در چڑنا قبول ہے یا رسول اللہ